فَإذا جاءت جب سب سے بڑی آفت یعنی قیامت آ جائے گی گزشتہ آیات میں باس بادل الموت پر متعدد دلائل پیش کرنے کے بعد اب قیامت کے دن ان لوگوں کا انجام بیان کیا جا رہا ہے جو ایسی ظاہر و بین حقیقت کا انکار کرتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ عظیم ترین آفت رونما ہو جائے گی جس کا نام قیامت ہے اور جس کا کفار قریش انکار کرتے ہیں تو ہر انسان کے سامنے اس کے تمام اعمال پیش کر دیے جائیں گے اور وہ اپنے ایک ایک عمل کو یاد کرنے لگے گا اور کافر کو یقین ہو جائے گا کہ یہی وہ دن ہے جس کا وہ انکار کرتا تھا اور جہنم تمام اہل محشر کے سامنے لائی جائے گی جو جہنمیوں کو اپنا لقمہ بنانے کے لیے اپنے رب کے حکم کی منتظر ہوگی اور جسے دیکھ کر اہل جنت اپنے رب کے احسان کا شکر ادا کریں گے اور اہل جہنم کا غم اور نجات سے ان کی نامیدی حد سے تجاوز کر جائے گی